بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف تحجی عربک الفابٹس کے لیٹرز ہیں الف جس سے الف الباتا شروع ہوتا ہے اور انہیں میں سے ایک ہے لام اور انہیں میں سے ایک ہے میم الف لام میم ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حرو پہ بھی کہا جاتا ہے مقدعات اور مقدعات کا لش ہے یہ قطع کرنے سے قطع کرنے کا کیا مانا ہوتا ہے کاٹنا کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے الگ الگ کر دیا جاتا ہے مثلا آپ سبزی کاٹتے ہیں نا کیا مانا ہوتا ہے کاٹنے کا جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو یہ حرو لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان کو فروف مق کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یا تو اللہ کا نام ہے یا کسی صورت کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے یعنی لام میم کیا ہے یہ ایک رائے ہے ایک اوپین کیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جب الف میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے اور معنی کیا ہے یا تو اللہ کا نام ہے یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے دوسرا اپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے در از نو میننگ یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم تیسرے یہ کہا جاتا ہے کہ مانا تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے اللہ عالم بمرادی اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے جبریل لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے نہ یہ کہا جائے کہ کوئی مانا ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی مانا نہیں ہے لام میم بس لام میم کچھ بھی نہیں کہا جائے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے یہ سارے اوپین سمجھ آ گئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں اتنی بات کافی لیکن جو سب سے راجہ راجہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں وہ رائے امام ابن تیمیا تا یا میم یا ہا تئی می یا کی رائے ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے آجز کیا جائے حیران کیا جائے یہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے تو یہ اشارہ ہے قرآن کے موجزہ ہونے پر لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فل یا تو بے حدیث مسلی ہی ان کا نسادقین انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائے اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبزول کرائی جائے جیسے میم تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے یعنی سامے کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے حروف پر مشتمل ہے ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں اور الفاظ پھر آیات اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا تو یہ حروف قرآن مجید کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید کلام ہے حروف کا مجموعہ ہے فلام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے و ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے اور لام جو ہے دور کے لیے وا اور کا مخاطب کے لیے زال کا لفظی لفسی ہوتا ہے وہ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں کیوں کہ آپ کیوں کہتے ادب کے لیے احترام کے لیے انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز اور قریب جو ہے قریب کی چیز اسم اشارہ بعید کا جو ٹیکنیکل لفظ ہے زالکا کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے اس اشارہ بعید تو اربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ کیوں اہمیت رسپیکٹ بلندی بلند مقام دینے کے لیے تو کتاب وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ وہ کتاب ہے لا رہی بفی جس میں کوئی شک نہیں یہ تو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوہے محفوظ میں ہے اصل کہاں ہے لوہے محفوظ میں لوہے محفوظ کہاں ہے دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے نہیں بلند مقام پر ہے تو اس میں یہ کتاب ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے لوح محفوظ میں یہ سورت البروج کی آیت ہے اکیس اور بائیس اسی طرح یہ قرآن مجید پرشتوں کے پاس بھی ہے اوریجنل کاپی کہاں ہے لوح محفوظ میں سیکنڈ کاپی کہاں ہے پرشتوں کے پاس اور اس کے بارے میں بھی صورت ابس میں آتا ہے فی صحف مکرمتن مرفوتن متحرطن بےآ دی سفرت کرامن برار بے عید ہاتھوں میں ہے سفرہ کاتبوں کے لکھنے والوں کے کون ہے کرامن معزز بررہ بہت نیک نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ صحیح قرآن مجید صورت ابا سا کی آیت ہے تیرہ سے سولہ تک ٹھیک ہے اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے تو ویل کا الکتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب عربی میں کہتا ہے لکھی ہوئی چیز کو لکھی ہوئی چیز کتاب کتاب کے لیے لوگ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں عموماً سکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں جلد نہیں بناتے رول کر لیتے تو یہ ال کتاب اور ال کس کے لیے آتا ہے خاص کے لیے د یہ کتاب وہ ہے وہ خاص کتاب ہے یعنی قرآن مجید لا نہیں ریبہ کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں شک عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے شک کی بجائے کیا آیا ہے ریب دونوں میں فرق ہے ریب اور شک میں فرق ہے ریب کہتے ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے وہ شک جو سکون چھین لے تو لاریب افی کا کیا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو اس کو پڑھتے جاؤ گے دل میں اترتا جائے گا ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا تو لا رہی فی ہی اس میں کس میں اور آنے مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن رہنمائی کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے راہ دکھانے کے لیے کس کو للمتقین متقین کو متقین کون ہے تقوی والے متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے پرہیزگاری گاری وہ کیا ہوتا ہے پرہیزگاری گاری پرہیز کرنا پرہیز کس کو کہتے ہیں کہ بچنا کسی چیز سے بچنا تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے مگر کس چیز سے بچنا گناہوں سے بچنا تکوا کمانا ڈرنا بھی ہوتا ہے کس سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا یہ تکوا ہوتا ہے اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تکوا ہوگا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدلاس یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے Why? کیوں کیوں نہیں کنٹرڈکشن اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے سب کیوں نہیں حاصل کرتے ہاں ہاں سوچئے یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہیں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا اپنے نوٹ نوٹس چیک کیجیے کیا مانا پڑا ہے ہدایت کا رہنمائی کرنا شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت علمی اور عملی خد الناس علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے علم تو سب کو دے گی جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی وہ کس کے لیے ہے متقین کے لیے تکوا کے بھی درجے ہوتے ہیں تکوا کے بھی لیولز ہیں کچھ لوگوں کے اندر تکوا تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے کچھ کے اندر عمر جیسا تقوا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوا ہوتا ہے تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے جس کے اندر جس درجے کا تقوا ہوتا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا دیکھیں ہم نے قرآن پڑھنے والے دیکھیں ہم نے حافظ دیکھیں ہیں ایسے اور ویسے بولتے رہتے ہیں یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تکوا نہیں ہوتا ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے ہدایت عملی نہیں ہوتی اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی اگر آپ ان کو دوہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا ارشاد اور توفیق ارشاد کیا ہے نالج رشت رہنمائی اور توفیق کیا ہے کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت متقین ہدایت ہے متقین کے لیے جتنا تقوی اتنی ہدایت یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا کیا جتنا تقوی اتنی ہدایت جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے کس کو کرنا چاہیے خود اپنے آپ کو اکثر جب لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اکثر لوگ یہ ہی کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں عمل ہی نہیں بدلتا تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے نہیں لوگوں کا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا بہت اچھا پھل اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا بہترین پانی بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا پانی کا قصور ہے بیج کا قصور ہے کسی کا نہیں کس کا ہے زمین کا اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا مانگتے تھے اللہ آتے نفسی تقوا ہا انت خیر من تخیر انت ولیوہ وہ مولا اللہ میرے نفس کو تکوا دے دے اس کا اور تو بہترین ہے جو اس کو تکوا دے سکتا ہے اور تو اس کو پاک کر سکتا ہے مصنوع دعاؤں کی کتاب ہے نا قرآنی اور مصنوع اس میں لکھی ہوئی ذال کل کتاب یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوہے محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری معزس کتاب تعظیم والی کتاب قرآن ان مجید قرآن ان کریم کتاب ان مبارک کیا کیا نام تھے اس کے لاری بھی اطمینان سے پڑھو کوئی شک والی بات نہیں اس میں بالکل سچ ہے حقیقت ہے تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی کائنات کی حقیقتیں کھولے گی ہر چیز روشن ہوگی ہدایت ملے گی راہ ملے گا راستہ ملے گا لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے یہ بکر ہے قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے الکتاب کتاب اور ال -کتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اور الکتاب خاص کتاب اور ساری کی ساری کتاب جیسے الحمد کا کیا مانا کیا تھا ساری تعریف تو الکتاب یعنی یہ ساری لام جو استغراق کے لیے ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں اللہ وہ لوگ یو جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے مان لینا دل سے زبان سے اور عمل سے کسی چیز کو ماننا دل سے زبان سے اور عمل سے یؤمنون امینا غیب پر غیب کا لفظ ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں جو نظر نہ آئے غیب کیا ہے جو نظر نہ آئے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں کیا مطلب ہے پھر جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے یعنی الغیب ہے غیب نہیں ہے کیا ہے الغیب تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نمبر ایک اللہ سبحان تعالی نمبر دو فرشتے نمبر تین آخرت جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے ٹھیک ہے تو یہ امینون ابلغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ متقی ہوتے غیب کا opposite کیا ہوتا ہے حاضر اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے مثلا آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں اس میں کیا کمال ہے سب کو نظر آرہا ہے سب دیکھ رہے ہیں کمال کس میں ہے کہ جو نظر نہیں آرہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ اور ہم کہے ہم مانتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا سمینا اتانا ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں دیکھ کے کون مانا تھا پھر آن پھر آن مانا تھا دیکھ کے اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسا پہ ایمان لاتا ہوں تو اس وقت کیا کہا گیا اب اب ایمان لائے اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں اب تو ہی مان لانے کا وقت نہیں وہ تو ہو گیا گزر گیا تو تقبہ کی پہلی علامت کیا ہے اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے غیب پر ایمان اور غائب کیا ہے الغیب جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے ویسا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہ میں فلا اور فلان جانور پایا جاتا ہے آپ کے میں نہیں مانتا تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا کیوں؟ کیوں نہیں ہو؟ کیوں کہ اللہ نے جانور ہے یا نہیں آپ نے پڑا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے اب آپ کے میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا تو ایمان بالغب کا مطلب کیا ہے ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے دل سے بھی یقین زبان سے اقرار کیا کہنا چاہیے آمن تو بلاہ کہ میں اللہ پر ایمان لائے وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر وہ اور اس کے رسولوں پر ویوم لری اور آخرت کے دن پر والقدری خی رہی و شر اچھی بری تقدیر پر من اللہ تعالی کے اللہ کی طرف سے ہے ول بعد سے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور عمل سے اس کی تصدیق متقین کی دوسری صفت وہ یقین اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یوقیم نہ اقام اقامت اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے کاٹ کے چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اقامت بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق کہ بازار سیدھا ہو گیا یعنی کام چل پڑا شروع ہو گیا بازار گرم ہو گیا تو ہونا کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں ارکان ہیں ان کو پورا کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے نماز کی شرائط کیا ہے اور کان کیا ہے سب سے پہلے تو وقت کی پابندی اور قبلہ کی طرف رخ کرنا اور تہارت نیت اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں اور طریقہ درست ہونا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا ارجلی انم تسلی جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا آ کے سلام کیا آپ نے فرمایا ار جے پسلی قلم تسلی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ پڑ پڑھا کے آ گیا آپ نے پھر فرمایا ار جے ان قلم تو تم نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح کرات کرو اور پھر جب رکو کرو تو اطمینان سے رکو کرو جب رکو کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو پھر دوبارہ اطمینان سے تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے نماز کا رکن ہے اس شخص نے قیام بھی کیا تھا رکوع بھی کیا تھا سجدہ بھی کیا تھا وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ہیں ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے اور ابھی بیٹھتے ہی کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے ہم سب کو یقین اصلاح میں اگر ایک بات یاد رہ جائے اور وہ کیا ہے اتم انان سکون سے نماز پڑھنا ایک کتاب ہے نماز نبی کسیٹس بھی اس کی موجود ہے اگر آپ یقیمون اصلاط کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے وہ یقین اصلاطا اور وہ نماز قائم کرتے سلاد کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا اور اس میں اصلاط اصلاط میں فرض اور نفل سب آتا ہے سلاد کا مطلب دعا ہوتا ہے اسلاد اس کا مطلب دعا نہیں ہے اسلاد اس کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی سلاد کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا جی سلاد کا مطلب ہے دعا کرنا بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو بس ہو گئی نماز. یہ نہیں ہے مراد اسلاد اس سے اسلاد اس سے کیا مراد ہے خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی وہ یقینا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں خشو خضو سے پڑھتے ہیں وہ من ماں رزق نہ من اور اس میں سے جو رزقنا رزق ہم دیا ہم نے ان کو رزق ہر نفع من چیز کو کہتے ہیں رزق کیا ہے ہر فائدہ مند چیز جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں یون صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے اسے رکھ نہیں لیتے خرچ کرتے یون فکون انفاک سے ینفقون فقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے انفق یون انفاق نفق کہتے سوراخ کو انفاق کہتے سراخ کرنا تو یون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکات صدقات سب چیزیں اور نفقات تین لفظ لکھ لیں گے زکات صدقات نفقات یہ آپ دیکھیں تین لفظ زکات واجبہ صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ یہ یون میں آتا ہے زکات واجبہ کا کیا مطلب ہے پر اس کی ادائیگی اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکات آتی ہو تو وہ ٹو ہاف کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا دیٹ از زکات اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے اپنے پسند شوق خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے اور نفقات لازمہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے جیسے بیوی بچوں کا نان نفکا لازم ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ٹھیک ہے زکات واجبہ صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے پسند سے اور نفقات لازمہ لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے وہ زکوٰۃ نہیں وہ صدقہ نہیں وہ کیا ہے ذمہ ہے آپ کے آپ کو یو ہیو ٹو ڈو لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں نمبر ایک اسراف نہ ہو اسراف کیا ہے ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا نمبر دو بخل نہ ہو بخل کیا ہے جہاں کرنا چاہیے وہاں کرنا اور نمبر تین اقتصاد ہو کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا اقتصاد, اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا حدیث میں آتا ہے مقصد صدقتن من مالن سد کا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالی اور ڈالتا جائے گا اور دے گا تو متقی انسان کون ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے جو نماز ادا کرتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے اور رزق میں چکے ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی جو بھی انسان کے پاس وقت ہے کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے ذالکل کتاب لار مدل المتقیم اللہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا جب یہ کام کریں گے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ یو جو ایمان لاتے ہیں بیما إِلَيْكَ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا نزلہ کا مطلب ہوتا اوپر سے نیچے آنا اترنا جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ سے مراد یہاں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف قرآن اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی وہ قبل کا اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے کیا اتارا گیا تھا تورات زبور انجیل صحیفے کس پر اتارے گئے تھے پیغمبروں پر وہ بل اور آخرت پر آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے الخر آخری دن قیامت کا دن بل آخرت اور آخر میں آنے والی آخرت کا لفسی معنی کیا ہے آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت البا بعد الموت ہم یو وہ یقین رکھتے ہیں یقین کہتے ہیں شک و شبوں سے پاک پختہ علم کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ اور یقین کا درجہ جو نا یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو ان کو پتہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن وہ بالآخرتی ہم یو کنون یہی لوگ الدن ہدایت پر ہیں کون سی ہدایت یہاں صرف علم عمل بھی کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت سلاد اور انفاق فی سبیل اللہ یہ سب کیا ہے عمل کی باتیں الاکا ربہم اپنے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی وہ اسی پر ہے وہ اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں مفلح فلاح فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا چیرنا اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو تو یہ زندگی کیا ہے مشکل چیز ہے محنت کی جگہ ہے. کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں فارمر تو فارمر کیا کرتا ہے محنت کرتا ہے یا نہیں ہاں؟ کیا, کیا کرتا ہے زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے چیرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے ہموار کرتا ہے بیج ڈالتا پانی ڈالتا ہے اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلح تو مفلح کون ہے جو اس دنیا میں رہ کر ایشو عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی اب آپ دیکھیے اگر سورت الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کی الحمد جو رب العالمین ہے جو الرحمن الرحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی پھر اختتام کی بات ہوئی پھر وہاں ہم نے کہا یا کا نابو وہ یا کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت کے لیے ہمیں اب راستہ چاہیے ایدن السراط المستقیم اور راستہ کس کا چاہیے جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے سرات الدین انامتا علیہم اور کن کا راستہ نہیں چاہیے جن کے پاس علم ہے عمل کوئی نہیں غیر المغدو علیہم آلیہ ندالین دالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی دنات المستقیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہوتا اور پھر اس کتاب کو پڑھو میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے لیکن کوشش نہیں کرتے صرف دعا نہیں دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی مثلاً اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے تو اسے کیا کرنا پڑے گا شادی کرنی پڑے گی اگر کوئی یا اللہ مجھے دے تو اسے کیا کرنا پڑے گا کوئی جاب کرنی پڑے گی کوئی کام کرنا ہوگا تو کوئی بھی چیز آپ کا مجھے فلان ڈگری چاہیے تو کیا کرنا ہوگا وہ داخلہ لینا پڑے گا پڑھنا ہوگا ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا قرآن پڑھنا ہوگا بولنا ہوگا غور و فکر کرنا ہوگا تو اللہ سبحان و تعالی سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کیا کیا اٹھے قرآن کھولا سیکھا سمجھنے کی کوشش کی نہیں سمجھ آیا. ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو تاکہ ہم کو پتا چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے کیا فرمایا ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے اس کے لیے وہ کتاب چاہیے بلند کتاب کتاب عظیم رالکل کتاب کیسی کتاب لا رہی بفی ہر شخص سے پاک ہے دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں کوئی علم مکمل علم نہیں کوئی عقل کامل عقل نہیں ہر جگہ کمی ہے دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں آج ایک تھیری آتی کل اس کا رد آ جاتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے ہسٹری الجھی ہوئی ہے کوئی صحیح پکچر نہیں ہے اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں فیوچر کل کا آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے عقل بھی عمر بھی ہر چیز لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں چودہ سو سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سپا ہے لا یا اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اور یہ بالکل صاف ستھری اعلی ترین کتاب ہے جس نے اربوں کو آجز کر دیا اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے آگے تفصیل آئے گی دال کل کتاب لاری وفی اطمینان سے کھولو اور پڑھو لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور جتنی جس کی طلب ہوگی تکوا جو ہے دل کی خاص حالت ہے ایک خاص تڑپ اور طلب ہے ڈر ہے خوف ہے لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تکوا میں تکوا ایسا ڈر جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تخوا کا کیا معنی ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے کچھ کرنے کے کام ہے اللہ دینا یومنون بلغیب سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو ایمان لاؤ اللہ پر اعتماد کرو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے اللہ پر اعتماد وہ یقینیم نہ اٹھ کے کچھ کام کرو تیری اینڈ پریکٹس کچھ عمل کر کے دکھاؤ اٹھو کھڑے ہو خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو رکو کرو سجدہ کرو اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو یقینات اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو ایمان دل کی حالت ہے نماز ذاتی عبادت ہے اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ ممما رزق ہوں یون اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہے مثلا علم جسمانی طاقت کل طاقت ٹیلنٹ صلاحیت وقت اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لوین بیما بہت وسیع زین کے مالک ہیں پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے فائنل ورژن ایسا جس میں کوئی شک نہیں سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے ممانز من قبل کا یہی مانا ہے اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے وہ بالآخر اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں آخرت کے لیے اور ان کا اس پر یقین ہے ایسا یقین ہے اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی الا کا اللہ ہم یہ لوگ ہیں ہدایت پر الافل اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا سراط اللہ دینا انامتا علیہ لوگوں کا راستہ ہے یہ کامیاب ہو کر رہیں گے لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے محنت اور کوشش ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نے کیا دس نے کیا علی فلام ایک حرف نہیں بلکہ تین ہے تیس نے کیا تو انشاءاللہ العزیز باقی پھر بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم 119. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مفل سوان کلا ہند نشد واللا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک